ان الحمد للّہ وسلام علّہ رسول اللہ اما بعد فاعوذ شعیط من قدن رات قد وجہ کا فسما فلان السماء کا قبل تنباہ ف ول شطر کشر الحرام و ح سماکم فل وجوح کم شطر و اندین اوت القتاب المون الحق مربح و بغافل يعملون قد ن تحقیق دیکھتے ہیں ہم تکلو با وجہ کا آپ کے چہرے کا پھرنا فسم آئے آسمان میں فلاً ول کا پس ضرور تبدیل کر دیں گے ہم آپ کو قبلا تن اس قبلے کی طرف کردو جسے آپ پسند کرتے ہیں فول وجہ کا تو پھیر دیجیے چہرہ اپنا شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وحیث ما کنتم تم اور جہاں کہیں بھی ہو تم فولو تو پھیر دو وہ اپنے چہروں کو شطراہو اس کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف و ان اللہ دینہ اوت اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے ہیں کتاب ل وہ یقیناً جانتے ہیں انا الحق و مربحم کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے وم اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل عماں یا اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں یہ تحویل قبلہ کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے دوسرے پارے پارے کے شروع سے ہی یہ موضوع شروع ہو گیا ہے اور اس پر تقریباً دو رکو اللہ تعالیٰ نے نادل فرمائے ہیں اس مسئلے کے بیان کے لیے کل کی آیات میں جو کل بیان ہوئی ان میں یہود کے ساتھ معارضہ اہل کتاب کے اعتراضات اللہ کی طرف سے ان کے جوابات ان کے باطن میں چھپا ہوا اسلام اور رسول اسلام کے خلاف بغض اور انعت اس کا تذکرہ ہوا کہ جب تحویل قبلہ کی بات آئی تو ان کو وہ بغض نکالنے کا موقع مل گیا اور انہوں نے بڑی باتیں بنانا شروع کر دی پروپیگنڈے شروع کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے اس پروپیگنڈے کا رد پہلے کیا ہے ان کے شکوک و شبہات کو رد کیا ہے اور اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم دیا ہے یہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا پھر اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر لیں کہ اہمیت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے پر جھگڑا نہیں ہونا چاہیے اللہ کی شریعت اللہ کے حکم کا نام ہے اللہ قبلے کے بارے میں جو بھی حکم دیتا ہے اسے قبول کرنا چاہیے اس کو رد کرنا اس پر اعتراض کرنا اس کے اوپر تاویلیں کھڑی کرنا اس کا کوئی جواز نہیں ہے اہمیت اس بات کی یعنی اطاعت اہم چیز ہے تو قبلہ پہلے ایک تھا پھر دوسرا ہو گیا پہلے ابراہیم علیہ السلاۃ نے ایک قبلہ مقرر فرمایا ہے جی بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اس کو قبلہ بنایا بعد میں اس کو تبدیل کر کے بیت المقدس کی طرف کر دیا گیا پھر اس کو تبدیل کر دیا گیا تو یہ تبدیلی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ اللہ تعالی جب چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے وہ حکم دے دیتا ہے پہلے حکم کو منسوخ کر دیتا ہے یہ اللہ کا حق ہے حکم دینا اللہ کا حق ہے حکم میں ترمیم کرنا اللہ کا حق ہے کسی کا حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی ترمیم کرے اللہ کے حکم کو کوئی رد کرے اللہ کے حکم کو کوئی اس کی تعویل کر کے کوئی نیا رخ اس کا پیش کرے یہ سب حق اللہ رب العالمین کے ہیں اور بندے جو ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے حق, حق حکم کو تسلیم کریں چونکہ یہودی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اہل کتاب معارضہ کرتے تھے اس لیے پہلے ان کے معارضے پر سخت بات کی گئی ہے وعید پیش کی گئی ہے ان کے لیے اور تحویل قبلہ کا حکم بعد میں دیا گیا ہے اور وہ تحویل قبلہ کا حکم, کے حکم والی آیت یہ ہے جو اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں فرمایا قد نار تقلب وجہ کا فصم آئے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر رہے ہیں یہ شوق کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم تحویل قبلہ کا آتا ہے مجھے بیت اللہ کی طرف مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شوق کو اس قبلے کی محبت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی بہت جلد آپ کی اس پسند کو پورا کر دیں گے اللہ اکبر اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے عقیدے کا بہت بڑا مسئلہ اللہ کی رؤیت کا مسئلہ اللہ تعالی دیکھتا ہے جس طرح اللہ تعالی سنتا ہے جس طرح اللہ اسی طرح اللہ دیکھتا ہے یہ جو اللہ تعالی کے افعال ہیں ان کے اندر تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے ان کو اسی طریقے سے تسلیم کرنا ہے جس طرح اللہ نے بیان کر دیا یا ان کے بارے میں اللہ تعالی کے افعال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی تو یہ رویت یہ اللہ تعالی کی صفت ہے اس کے اندر کسی تاویل کی گنجائش نہیں ہے اللہ دیکھتا ہے دیکھیے یہاں کہا گیا کہ قد نا تقلب وجہ کا آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر رہے ہیں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے آپ انتظار میں ہیں کہ کب تحویل قبلہ کا حکم آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کے بار بار چہرے کے اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں یہاں دراصل ایک بہت باطل عقیدے کا رد ہے ایک عقیدہ یہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے کائنات بنا دی ہے اور اس کو چلا دیا ہے اس نے اس کا نظام اور ضابطہ مقرر کر دیا ہے اور یہ کائنات اب چل رہی ہے نظام چل رہا ہے ہر چیز جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دی ہے وہ بالکل اسی طریقے سے نظام جاری و ساری ہے یہ دے دراصل انکار ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اللہ کی سماں اللہ کی بسارت اللہ کی رویت اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مانا جائے کہ اب اللہ تعالیٰ بولتا ہے اس چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نبی آسمان کی طرف چہرہ بلند کرتے ہیں اللہ اپنے نبی کو دیکھتا ہے نبی پھر اپنا چہرہ اٹھاتے ہیں اللہ پھر دیکھتا ہے جتنی بار النبی اٹھاتے ہیں اتنی بار اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں اگر اس کو اس طرح تسلیم کر لیا جائے اس سے تو حدود ثابت ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت سے بعید ہے یہ بہت سارے لوگ جہمیاں کاقیدہ یہ تھا معتدلا کا عقیدہ یہ تھا اور یہ عقیدے بنیادی طور پر یہود سے آئے تھے یہودیوں نے یہ عقیدے گھڑے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہو گئیں جس طرح ہندوؤں نے کچھ عقیدے گھڑے ہوئے تھے وہ بھی مسلمانوں کے اندر آ گئے وجود کا عقیدہ وحدت الوجود یہ کائنات ایک ہی وجود ہے ہاں جی یہ وحدت الشہود وہ کہتے ہیں وجود تو ایک ہے لیکن شہود الگ الگ ہیں یہ انسان نظر آتا ہے یہ بلڈنگ نظر آتی ہے یہ درخت نظر آتا ہے یہ آسمان نظر آتا ہے یہ فلان چیز نظر آتی ہے یہ یہ جو ہے مختلف مظاہر ہیں مختلف مشاہد ہیں اس کو وحدت و شہود کہتے ہیں تو یہ سارے باطل گندے عقیدے یہ ہندوؤں نے گھڑے تھے جو مسلمانوں کے اندر آ گئے اسی طرح یہودیوں نے کچھ عقیدے پیش کیے تھے کہ جو مسلمانوں کے اندر بعد میں آ گئے جہمیاں اور متضرہ میں یہ بحث پائی جاتی ہے عقیدے پر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ نہیں مانا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ اب بول رہا ہے میں کوئی بات کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس نے نظام رکھا ہے ایک پورا نظام مرتب کر دیا وہ جانتا ہے میں نے کیا کہنا ہے وہ اس, نے اس کو پہلے ہی معلوم ہے لیکن میں اب بولوں تو میری بات اب سنیں تھوڑی دیر بعد کروں تو وہ میری بات سنے کوئی حرکت کرے تو اللہ اس کی حرکت کو دیکھے اللہ اس کو روک دے اللہ اس کو اجازت دے دے وہ کہتے ہیں یہ نہیں صحیح اس سے تو پھر یعنی حدود ثابت ہوتا ہے یہ چیزیں حادث ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے خلاف ہیں یہ عقیدے تھے جامعہ کے تو قرآن مجید کی یہ آیت رد کر رہی ہے ان عقیدوں کا اور صحیح عقیدہ توحید اسما اور صفات کا جو عقیدہ ہے اس کو یہ آیت واضح کر رہی ہے قد نرا تقلب وجہ کا تقلب جی بار بار پھیرنا بار بار دیکھنا تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اے نبی آپ جتنی بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف دیکھ کر رہے ہیں ہم اتنی بار آپ کے کے کو دیکھ رہے ہیں گویا کہ یہ کے عقیدے کا رد ہے یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ توحید کا عقیدہ یہ ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر حرکت کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر وقت قدرت رکھتا ہے جب چاہے اس کو روک دیتا ہے جب چاہے جس چیز کی چاہے اجازت دیتا ہے جب اس کو پکارو وہ سنتا ہے تو یہ اس میں کوئی حدود ثابت نہیں ہے یہ بعد میں کھڑے ہوئے عقیدے ہیں جن کا پابند اللہ رب العالمین کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے یہودیوں نے یہ الہاد پیش کیا تھا اور بعد میں مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں آ گئی تو صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالی سنتا ہے اللہ دیکھتا ہے جب اس کو پکارو سنتا ہے اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھتا ہے جب کوئی چیز یعنی بکو پذیر ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے تو یہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اس سے ایک تو یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے اللہ اکبر دوسری بات یہ واضح ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا شوق تھا بڑا انتظار تھا کیونکہ جب تک آپ مکہ میں رہے تھے تو منہ تو آپ بیت المقدس کی طرف ہی کرتے تھے لیکن مکہ کا میں رخ جو بنتا تھا بیت المقدس کا اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے آپ حضر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ سمت جو بنتی ہے یہ سمت بنتی ہے بیت المقدس کی رکن یمانی اور حجر اسود اس کے درمیان کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھتے اس طرح سامنے بیت اللہ بھی آ جاتا اور رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہو جاتا لیکن جب اب آپ مدینہ میں سے مکہ سے مدینہ میں آگئے تو یہ رخ نہیں بن سکتا اب مکہ اور رخ پر ہے بالکل بیت المقدس اس سے برعکس سمت پر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شوق تھا انتظار تھا کہ اللہ تعالیٰ قبلے کی تبدیلی کا حکم دے دے تاکہ ہم ابراہیمی قبلے کی طرف منہ کر لیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا اللہ تعالیٰ نے اس شوق کا اس انتظار کا نبی کی اس محبت کا جو محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بیت اللہ کے ساتھ تھی اس کا اظہار فرمایا ہے فلن و قبلا تنواہ بس ضرور بدل دیں گے ہم آپ کے چہرے کو قبلا اس, اس قبلے کی طرف تروا جس کو آپ پسند کرتے ہیں یعنی آپ کابت اللہ بیت اللہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں جو کا جو قبلہ تھا آپ اس کو پسند کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی یہ پسند پوری کر دیں گے جی نبیوں کا قبلہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا تھا اللہ اکبر اس میں ایک بحث چلتی ہے کہ کیا یہ قبلہ بیت المقدس کا لوگوں نے اپنے طور پر بنا لیا تھا کیا جو پہلے سے قبلہ بیسوی شریعت میں چلا آ رہا تھا یا موسوی شریعت میں چلا آ رہا تھا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پابندی محض رسمی طور پر کرتے تھے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دے رکھا تھا یہ بھی ایک بہت بڑی بحث ہے اس میں اختلاف ہے لیکن اختلاف کی گنجائش کوئی نہیں ہے آپ نے کل جو آیت پڑی تھی اس کے اندر اس کا جواب موجود ہے جالنا اسلتی کنتا علیہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اللہ ہی نے دیا تھا یہ اس آیت سے بالکل واضح ہو جاتا ہے وما جعلنا القبلۃ التي اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو کنتا علیھا جس پر پہلے تو تھا الا لنعلم من یتبع الرسول ام من ینقلب علی عقبای مگر اس لیے کہ ہم پہچان لیں جان لیں کہ کون رسول کا اتباع کرنے والا ہے اور کون انکار کرنے والا ہے عیسائیت سے وعدہ ہوا کہ اگر بیت المقدس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ کر کے نماز پڑھتے تھے یہ اللہ ہی کا حکم تھا یہ کوئی آپ کا یہ اپنی اجتہاد نہیں تھا یا رسمی طور پر آپ نے موسیٰ عیسیٰ کی شریعت کی وجہ سے ایسا نہیں کیا تھا بلکہ پہلے حکم ہی اللہ کے نبی کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا تھا بعد میں تحویل قبلہ کا حکم آیا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا نسخ نسخ کا حکم جو آیا ہے وہ تحویل قبلہ کا, آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلا حکم بھی اللہ کا تھا اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو ناسک کرتا ہے نا اس کا ناسخ حکم اللہ تعالیٰ نادل کر کے اپنے پہلے حکم کو منسوخ کرتا ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے بھی یہ بات واضح ہے کہ پہلا حکم بھی اللہ کا تھا لیکن اللہ نے پھر اس کو منسوخ کر دیا اور اس کا ناسخ حکم اس آیت میں نادل فرما دیا فول وجہ کا شطر المسد الحرام پس پھر پھیر دیجیے اپنے چہرے کو شطر المسد الحرام مسجد حرام کی طرف مشر حرام کی طرف آپ اپنا رخ پھیر دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے نادل ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھائی بعض لوگ کہتے ہیں بعض روایات ایسی بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ نماز کے دوران ہی یہ حکم آ گیا لیکن اس کی صنعت بازے نہیں ہے صنت جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کے نادل ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھائی البتہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مسجد قباء میں نماز ادا کر رہے تھے تو ایک شخص آیا اس نے آ کر کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے آیا ہوں آپ پر تحویل قبلہ کا حکم نادل ہو چکا ہے اور آپ نے نماز اثر یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی ہے تو تم بھی رخ تبدیل کر لو چنانچہ جو نماز پڑھ رہے تھے لوگ انہوں نے رکو کی حالت میں ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا یہ حدیث صحیح ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے وہی سو ماکم تم فول وجوہ اور جہاں کہیں بھی تم ہو فول پس پھیر لو وہ اپنے چہروں کو شطراہو مسجد حرام کی طرف یعنی اس میں یہ ذکر ہے کہ یہ صرف مدینے کے لیے حکم نہیں ہے یہ صرف چند خاص مقامات کے لیے حکم نہیں ہے تم دنیا میں زمین پر جہاں کہیں بھی ہو سمندروں میں خشکیوں میں فضاؤں میں جہاں کہیں بھی تم ہو تمہارے لیے لازم ہے مسجد حرام کو قبلہ مان کے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ یعنی انسان سفر کی حالت میں ہو یعنی کیا صرف حضر میں ہی اس کا حکم ہے نہیں سفر میں بھی یہی حکم ہے ہر جگہ یہی حکم ہے الا یہ کہ انسان کو قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سفر کی حالت میں ہو سمندر میں سفر کر رہا ہے یا صحرا میں سفر کر رہا ہے یا کسی ایسی جگہ پر فضا میں سفر کر رہا ہے کہ اس کو سمت معلوم نہیں ہے تو پھر اپنے دل کے اندر قبلہ کا رخ کس طرف ہو سکتا ہے یہ کر کے پھر اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ لے اس کی گنجائش ہے اور دوسری گنجائش اس میں یہ ہے کہ سواری کے اوپر نماز نفل نماز جو ہے وہ ہو سکتی ہے جس طرف بھی سواری کا رخ ہو اس کی ت... اس طرف ہی سواری چلتی جائے اور بندہ نماز پڑھتا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس آئے مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ نے اپنے اونٹنی پر نفل نماز ادا کی اور اونٹنی جو ہے وہ مدینہ کی طرف جا رہی تھی مکہ کی طرف نہیں بلکہ مکہ سے مدینہ آ رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے رخ پر ہی نفل نماز ادا کی نفل نماز جو ہے وہ سواری پر ہو سکتی ہے ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ... تمیم داری غالباً اس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر, سفر کی سفر میں نفلی نماز پڑھنا تھی تو آپ نے اپنی سواری کا رخ پہلے بیت اللہ کی طرف کیا بیت اللہ کی طرف کر کے آپ نے ہاتھ باندھ لیے جب آپ نے نماز شروع کر دی سواری کا رخ تبدیل ہو گیا تو آپ نماز پڑھتے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ آغاز کرے بندہ سواری پر تو اس کو قبلہ رخ کر کے نماز شروع کر دے پھر اس کے بعد اپنے سفر پر جس سمت بھی سواری جائے اپنی نماز کو بندہ جاری رکھ سکتا ہے لیکن یہ نفل نماز کی بات ہے وحیسو ما تم شطرہ اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو پھر لو اپنے چہروں کو شطرا ہو مسجد حرام کی طرف یہاں لفظ شطر بولا گیا ہے شطر اس میں ایک بڑا واضح مانا دیا گیا ہے کہ کیا صرف بیت اللہ کی طرف یعنی آپ نائنٹی کا زاویہ بنا کے بالکل سیدھا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہو نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش دی ہے فرمایا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولو وجوہکم شطرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہی حکم ہے کہ مسجد حرام کی جانب رخ کر لو یہ نہیں کہ مسجد حرام پر بالکل سیدھا زاویہ لازمی طور پر کوشش کرو جتنی ہو سکتی ہے لیکن شطرہو شطر ایک بڑے حصے کو کہتے ہیں شطر کا معنی ہے بڑا حصہ جی بڑا حصہ اللہ اکبر تو گویا کہ یہ پوری جو سمت ہے بیت اللہ جس سمت پر ہے ہمارے ہمارے یہاں یعنی مغرب کی سمت میں بیت اللہ بنتا ہے مغرب کی سمت میں بنتا ہے تو شطر کہہ کے گنجائش دے دی کہ اگر بالکل سیدھا نہ بھی ہو سکے اور بندہ کیونکہ فتح اللہ مستتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم تا اپنے مقدور بھر کوشش کرو جو جس کی تم طاقت رکھتے ہو اس کی کوشش کرو جو طاقت نہیں رکھتے وہ اس کے تم مکلف ہی نہیں ہو تو اس لیے یہ گنجائش یہاں دے دی ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا چاہیے یعنی اس سمت کی طرف جس سمت تمہیں بیت اللہ بنتا ہے اس سمت رخ کر لو تو نماز انشاءاللہ اللہ درست ہو جائے گی بعض لوگ بہت جھگڑے کرتے ہیں اس مسئلے پر ہماری مسجدوں میں اب میں نے دیکھا بعض مسجدیں ہی گرا دی جاتی ہیں کہ جی تھوڑا سا فرق ہے زاویے کا ہے ہاں جی تو اس کے اوپر بعض لوگ اتنی شدت کرتے ہیں اتنی شدت کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے کہ قبلا جب مسجد بنائی جائے تو اس کو بالکل قبل کے رخ بنایا جائے اور آج تو ماشاءاللہ ایسے پیمانے موجود ہیں اور سمت معلوم کرنے کے یعنی جدید ٹیکنالوجی میں بہت ذرائع موجود ہیں تو کرنا چاہیے پوری کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر تھوڑا بہت فرق رہ جائے تو اسے مسجد گرا بھی نہیں دینی چاہیے یہ بھی خام کا ایک تشدد ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ نے جب گنجائش دی ہے یہ کہہ کر کہ ہے سما کن تم فولو کہ بھائی اس جانب رخ کرو تو یہ گویا کہ گنجائش ہے وَاِنَّ الَّذِينَ أُوتُ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ و مر رب اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب یعنی یہود و نسارہ اہل کتاب لیا وہ یقیناً جانتے ہیں اللہ الحق و مر رب ہم وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے کیا ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ مستقل بیت اللہ ہوگا بیت المقدس نہیں بیت اللہ ہوگا یہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا وہ جانتے تھے اس بات کو لیکن حسد کی وجہ سے بوجھ کی وجہ سے اس حق کو چھپا کر انہوں نے اللہ کے نبی پر اطراد شروع کر دی کہ یہ قبلہ کیوں تبدیل ہوا اگر یہ قبلہ صحیح تھا تو اس کو کیوں تبدیل کیا گیا اگر وہ صحیح نہیں تھا تو بیت المقدس کو قبلہ کیوں قبول کیا گیا یہ اس قسم کی بحثیں اس قسم کے اعتراضات انہوں نے شروع کیے تو جب وہ جانتے تھے ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا موجود تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ یہ مستقل قبلہ بیت اللہ ہوگا اس بات کو وہ جانتے تھے جانتے ہوئے حق کا انکار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بغاوت ہے اس کو اگلی آیت میں ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے تو ایک ہے کہ بندے کا علم نہ ہو تو پھر انسان بغیر علم کے بات کرے تو اس میں وہ شدت نہیں ہوتی انکار کے اندر لیکن کسی بات کا آپ کو علم ہو اور اس کے بعد آپ انکار کریں یہ بہت بری بات ہے کل میں نے ایک لفظ آپ کو بتایا تھا صفاحت اور جہالت کا فرق یاد ہے آپ کو ہاں اور جہالت کا فرق بتایا تھا کہ جہالت جو ہے وہ علم کے مقابلے میں ہے صفاحت جو ہے وہ خدا کے مقابلے میں ہے اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت اس کے بالمقابل کھڑے ہونا اور اپنی جہالت پر ڈٹ کے رہنا اس کو صفحات کہتے ہیں یہ ہے وہ بے وقوفی, بے وقوفی جس کو اللہ تعالی نے یہاں سیکول صفحا من سے ایسے سب لوگوں کو یہودی حالانکہ اپنے آپ کو بڑے دانشور کہتے تھے بڑے عقل مند کہتے تھے اللہ تعالی ان کو بے وقوف کہہ رہا ہے عقل مند وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو تسلیم کرتے ہیں جو اس ہدایت کو تسلیم نہیں کرتے وہ اپنے اندر چاہے کتنے ہی پڑے دانشور بنتے پھریں اپنے آپ کو علوم و فنون کے ماہر سمجھیں جی دنیا میں بڑے بننے کی کوشش کریں اللہ تعالی کے نزدیک حق کا انکار کرنے والے وہی کا انکار کرنے والے شریعت ہدایت کا انکار کرنے والے ہی حقیقت میں بے وقوف لوگ ہیں یہ وہ سفی لوگ ہیں یہ خدا کے مقابلے میں ہے صفاحت اور جب یعنی جہالت کے ساتھ ضد شامل ہو جائے اناد شامل ہو جائے حسد شامل ہو جائے تو پھر وہ جہالت نہیں رہتی وہ صفاحت بن جاتی ہاں جی بے غافل عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود کو بہت وعید سنائی ہے کہ اللہ تمہاری ان بد عملیوں سے غافل نہیں ہے تم جو حسد اور بغض اپنے دلوں میں کینے رکھتے ہو اور اس کی وجہ سے تم مخالفت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اللہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو اس میں بہت بڑی وعید ہے یہود کے لیے اللہ کے نبی کا مقابلہ کرنے والے انکار کرنے والے بغاوتیں کرنے والے ان کے لیے وعید ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے یہاں بہت تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں ان کے پروپیگنڈے کی کوئی پرواہ نہ کریں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالی سمجھ لے گا اللہ انت ان کے پروپیگنڈے کو رد کر دے گا ان کے برے اثرات کو ختم کر دے گا اللہ تعالی غافل نہیں ہے ان چیزوں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور دشمنوں کو یہود کو وعید دی جا رہی ہے ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم البتہ اگر لائیں آپ ان لوگوں کے پاس اوت کتابہ جن کو دی گئی کتاب بےکل آیا ہر نشانی آپ لے کے آئے ہر دلیل لے کے آئے ما تبعو قبلہ تک وہ نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی وما انتا اور نہیں ہے تو اے نبی بتابعن اتباع کرنے والا ماننے والا قبلا ان کے قبلے کو وما بادم اور نہیں ہے بعد ان کے بے اتباع کرنے والے تبلا تاباع باز کے قبلے کی والا ان اتبعت اور البتا اگر آپ نے پیروی کی احواهم ان کی خواہشوں کی من بعد ما جا کا من العلم بعد اس کے کہ آگیا آپ کے پاس علم ان کا بے شک تو اس وقت لمن الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا جی یہاں یہود کا حسد اور بغض بیان کیا جا رہا ہے ان کے عناد کی اندرونی کیفیت واضح کی جا رہی ہے فرمایا اے نبی آپ جتنے بھی دلائل ان کے سامنے پیش کر دیں اللہ کا حکم بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ منسوخ کر دیا آپ ان کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے کہ جی محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ مسجد حرام ہوگا آپ جو دلیل بھی لے کے آئیں جو نشانی بھی پیش کر دیں جو بھی بیان کر دیں ما تبعو قبلہ تک یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے ان کے اندر جو بغض ہے اسلام کے خلاف اس بغض کی وجہ سے یہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے آپ کے قبلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ بھی پہلے قبلہ اللہ نے بیت المقدس مقرر کیا تھا اب اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر کے بیت اللہ کو بنا دیا تو آپ جو بھی دلیل لے کے آئیں کہ وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے اس میں شیخ محمد بن صالح بہت شاندار نکتہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے محبت اور رغبت کی گواہی دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے نبی اتنے مشتاق ہوتے تھے اس بات کے کہ میں لوگوں کو سمجھا دوں جو نہیں مانتے میں ان کو بھی سمجھا دوں ہاں جو دور بھاگتے ہیں میں ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے ان کو اللہ کا دین پہنچا دوں ان کو لے آؤں دین کی طرف یہودیوں کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے سب کے بارے میں چاہتے تھے کہ آپ ان کو دعوت دیں ان کو اللہ کا دین پہنچائیں ان کو حق سنائیں تو اللہ تعالی یہ بھی گواہی دے رہا کہ اے نبی آپ تو اتنا شوق رکھتے ہیں دعوت کا اتنی محنت کرتے ہیں اتنا کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان یہودیوں کے سامنے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا یعنی یہ بھی واضح کیا گیا کہ اللہ کے نبی کا دعوت کا شوق کتنا زیادہ تھا اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں اللہ اکبر فرمایا وہ آپ کی بات آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے اپنے حسد کی وجہ سے آپ ان کے قبلے کو نہیں مانیں گے اس وجہ سے کہ وہی کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا ہے اب آپ کی اطاعت کی پختگی کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کبھی ان کی بات کو نہیں مانیں گے آپ اپنی وہی کی وجہ سے اس کی پابندی اطاعت میں رہتے ہوئے آپ اپنے قبلے کو مانیں گے اور ان کے قبلوں کو صرف اس لیے تسلیم نہیں کریں گے کہ اللہ نے خود کو بدل دیا لیکن آپ علم وہی اور اطاعت کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں اور یہ ظالم جو انکار کر رہے ہیں یہ حسد اور بغض کی وجہ سے کر رہے ہیں ان دونوں کا فرق وماب قبل تاب اور ان کا بعض باز, باز کی تابے نہیں کرے گا اس سے کیا مراد ہے فرمایا یہ آپ کی بات کیسے مانیں گے یہ آپ کے قبلے کی طرف رخ کیسے کریں گے حقیقت یہ ہے یہ ہیں اہل کتاب ہاں جی یہودی بھی اہل کتاب نصرانی بھی اہل کتاب دونوں نے اپنا قبلہ الگ الگ بنایا ہوا ہے دونوں بیت المقدس کا نام لیتے ہیں لیکن یہودی بیت المقدس کی ایک خاص سمت جس کو سخرہ کہتے تھے سخرہ کہتے تھے وہ اس کی طرف منہ کرتے تھے اور نصارہ عیسائی جو ہیں وہ شرقی جانب بیت المقدس کی شرقی جانب کو انہوں نے اپنا قبلہ مقرر کیا ہوا تھا دونوں نے دونوں نے اپنا قبلہ اگرچہ نام بیت المقدس کا لیتے تھے لیکن یہودی سخرا کو بیت المقدس کی جانب اپنا قبلہ مانتے تھے جب کہ عیسائی شرقی جانب کو بیت المقدس کی شرقی جانب کو وہ یہود کے خلاف اس سمت کو منہ کرتے تھے تو فرمایا کہ باز ان کا بعض باز, باز کی تابے نہیں کرے گا یعنی یہودی عیسائیوں کے قبلے کو نہیں مانیں گے عیسائی یہودیوں کے قبلے کو نہیں مانیں گے تو جب یہ اہل کتاب ہوتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانیں گے تو اے نبی آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ آپ کے قبلے کو مان لیں یہ جو ان کے اندر کی جو کیفیت ہے نا تعصب کی اور سچی بات ہے بغیر دلیل کے جب تعصب آتا ہے تو انسان ہدایت شریعت اللہ کے حکم کی اسی طرح نافرمانی کرتا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی مسلمانوں کے اندر بھی جو فرقے بنے ہوئے ہیں جب فرق اپنے فرقے پر تعصب آ جائے دیکھیے ایک ہوتا ہے تمسک ایک ہوتا ہے تعصب دونوں میں فرق یہ نوٹ کر لو اس کو ایک ہوتا ہے تعصب بغیر دلیل کے کسی چیز کو سختی سے اختیار کرنا اس کو تعصب کہتے ہیں اور دلیل کے ساتھ کسی چیز کو اختیار کرنا اور اس پر قائم ہونا اس کو تمسک کہتے ہیں تو یہودیوں میں تعصب تھا اور مسلمانوں کے اندر کیا تھا تمسک تھا دونوں کا فرق ہے مسلمان دلیل پر تھے دلیل اللہ کے حکم کا نام ہے اور یہ یہودی ظالم جو ہیں وہ تعصب پر تھے اللہ کے حکم کو رد کرتے تھے جو اپنے طور پر انہوں نے طے کر لیا تھا ان کے بڑوں نے جو دین بنا لیا تھا اس کے اوپر ان کو ان کا تعصب تھا مسلمانوں میں بھی جو فرقے بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے ان کے ہاں بھی تعصب بہت زیادہ ہے اور سارے فرقوں کا وجود اسی تعصب قائم ہے اگر یہ بات طے ہو جائے کہ شریعت اللہ کا اللہ کی بات کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے تو تعصب ختم ہو جاتا ہے اور تمسک شروع ہو جاتا ہے جی یہ فرقے ختم ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے ہاں دیکھ لیجئے یہ فرقے ختم نہیں ہو رہے وجہ کیا ہے وجہ تعصب ہے یہ یہودیوں سے یہ عادت آئی ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالی یہاں فرما رہے ہیں یہودیوں سے عیسائیوں سے یہ سلسلہ تعصب کا آیا تو اس کو نہیں ہونا چاہیے ہاں جی آگے فرمایا اگر آپ نے مخاطب ہے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سے مخاطب پوری امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ جا رہا ہے کیا نقبی اگر آپ نے ان کی, کی پیروی کی خواہشوں کی پیروی کی تو کیا ہوگا آپ بھی ظالموں میں سے شامل ہو جائیں گے علم کے آ جانے کے بعد علم سے مراد وہی کا علم وہی کا علم ہاں جی شیخ صاحب بہت خوبصورت نقطہ بیان کر رہے ہیں یہاں کہتے ہیں ایک ہے الہدا دوسری ہے احوا یہ دونوں کی آپس میں زد ہے یہ دونوں متضاد ہیں کیا ایک ہے ہدا ہدایت آسمانوں سے وہی کے ذریعے نبیوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے اللہ تعالی نے جو ہدایت نادل کی ہے جی اس کو الہدا کہا جاتا ہے اللہ اکبر شاہ رحمدان اللہ قرآن للناس ہدا یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے قوموں کے لیے سب پہلے ان سب کے لیے بھی ہاں؟ جو اس سے پہلے دوسری شریعتوں پر اوپر تھے الناس یہودیوں کے لیے بھی عیسائیوں کے لیے بھی سب کے لیے قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہدایت یہ ہے ہدا ہدایت اور اس کے متضاد کیا چیز ہے احباب خواہشات خواہشات خواہشات پر بھی دین بنتا ہے اللہ اکبر ہمارے کدبا مفسرین جو ہیں اہل بدت کو اہل ہوا لکھا کرتے تھے اہل ہوا اہل بدت کو کیا کہتے تھے اہل ہوا خواہشوں کی پیروی کرنے والے ایک ہے سنت کا طریقہ اہل السنہ کا ایک سیدھا طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہے اور اللہ کے نبی کی طرف جس کی نسبت ہے حقیقت میں اس کی اللہ کی طرف نسبت ہے سنت جو ہے وہ ساری کی ساری وئی ہے اور اس کے مقابلے کے اندر ہے ہوا احوا خواہشات لوگوں نے خواہشات کے اوپر دین بنا لیے ہیں یہودیوں نے اپنی خواہشات پر دین بنایا تھا عیسائیوں نے اپنی خواہش نفس پر دین بنایا تھا جن چیزوں کو انہوں نے قبول کیا بہتر جانا یعنی اس کو انہوں نے اپنا دین بنا لیا ہاں جی آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں کیا کہ جس چیز کو پسند کیا اس کو دین بنا لیا یہ جتنا میلاد کا سلسلہ ہے یہ کیا ہے یہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا یہ نبی سے محبت کی دلیل ہے نبی سے محبت کی دلیل ہے اس کے اوپر پھر جتنی بدتیں گھڑی گئی ہیں یہ سب کی سب آواز سے متعلق ہیں کیونکہ اگر اس کو آپ نے آپ نے دین سمجھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ محبت کرنا بالکل دین ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ تو ایمان ہے وہ اس دل وہ دل ایمان سے خالی ہے جو نبی کی محبت سے خالی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا لا یوم وکما دہی ولا دہی و نا سے اجمعین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ایمان ہے وہ شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا یہ دین ہے لیکن یہ محبت کرنی کیسے ہے اس کا تقاضا کیا ہے اظہار کا طریقہ کیا ہے یہی تو دین کا موضوع ہے اللہ کا دین بتائے گا اللہ کی وہی بتائے گی نبی خود بتائے گا کہ اس کا تقاضا کیا ہے یہ یہ کیا ہے یہ علم ہے وہی کا علم ہے اسی کا نام سنت ہے اسی کا نام دلیل ہے ہاں جی اور اس کے مقابلے کے اندر جو پسند کیا وہ شروع کر دیا یہ بہتر ہے جی یہ اچھا ہے اور یہ مسلمانوں یہی کام یہودیوں میں ہوا کرتا تھا عیسائیوں کے اندر یہی کام ہوتا تھا احوا کو انہوں نے دین کی بنیاد بنا لیا تھا اس کے اوپر مسئلے گھڑ لیے تھے آج مسلمانوں نے بھی بالکل احوا کی بنیاد پر اپنی پسند کی بنیاد پر دین بنا لیے اللہ اکبر اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا پھر آپ اچھی طرح سمجھ لیں اس بات کو یہ نقطہ محفوظ کر لیں نوٹ کر لیں یہ یہودیوں نے سیاسی نظام تشکیل دیے معاشی نظام تشکیل دیے یہ جتنے سودی نظام کے سلسلے ہیں سب یہودیوں نے بنائے ہیں سب یہ قانونی ڈھانچے قانون سازی کے یہ سارے طریقے جن کے اوپر آج ملک چل رہے ہیں, ملکوں کے نظام چل رہے ہیں ملکوں کی حکومتیں چل رہی ہیں ان سب کی بنیاد رکھنے والے بنیادی طور پر یہودی ہیں انہوں نے, انہوں نے اپنے فلسفے تشکیل دیے اور یہ بتایا کہ یہ ہماری ضرورتیں ہیں ان کو ان کے حل کے لیے ہمارے پاس یہ طریقے ہیں انہوں نے معاشی فلسفے سیاسی فلسفے اس کے لیے ضابطے مقرر کیے اور ان کی بنیاد پر باقاعدہ نظام تشکیل دے دیے یہ سارے کے سارے نظام احوا کے اوپر قائم ہیں اللہ کی شریعت کی نفی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں یہی وجہ ہے کہ آج ملکوں کے نظام ہاں جی سیاسی معاشی سماجی ڈھانچے قانون سازی کے ادارے یہ سارے کے سارے اللہ کی شریعت سے بالکل الگ ایک الگ سلسلہ ہے جو احوا کے اوپر قائم ہے الہدا کے اوپر قائم نہیں ہے خدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت نادل ہوتی ہے اور مقابلے میں یہ احوا کا نظام ہے پورا تو یہ دونوں آپس کے اندر ضد ہیں متضاد ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرما رہے ہیں اے نبی آپ تو اس علم کے پابند ہیں جو علم ہم نے آپ کی طرف نادل کیا ہے نمازوں میں روزوں میں عبادات میں معاملات میں اخلاقیات میں سیاسیات میں معاشیات میں سماجیات میں ہر چیز میں آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور یہ یہودی ظالم بدبخت یہ احوا کی پابندی کرنے والے ہیں تو اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کے پیچھے نہیں چلنا ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرنی جو یہ مانتے ہیں اس کو نہیں ماننا بلکہ جو اللہ تعالی کی طرف سے آپ کے پاس علم آ رہا ہے وہی کے ذریعے جو حکم آ رہا ہے آپ نے اس کی پابندی کرنی ہے اگر آپ نے اس کی پابندی نہ کی تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا کہ اگر آپ نے ان کی پیروی کی ان یہود و نصارہ کی پیروی کی یہ بنا چاہے وہ قبلے کا مسئلہ ہے چاہے وہ کلچر کے معاملات ہیں چاہے وہ مذہبی عبادات کے مسائل ہیں معاملات کے مسائل ہیں یہ مطلق بات ہے کہ آپ نے اگر ان کی پیروی کی اس علم کے آ جانے کے بعد جو وہی کے ذریعے آپ کے پاس آ رہا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا ان کا ازل من الظالمین بے شک اپ اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے اب یہ تو بعید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو چھوڑ کر یہودیوں کو تسلیم کریں گے یہ تو نہیں یہ دراصل اس بات کو کی اہمیت کو واضح کرنا مقصود ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ دیکھنا بچنا یہودیوں کی آوا اور خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو انہوں نے مذہب تشکیل دے دیے جو نظام وضع کر دیے جو طریقے ایجاد کر دیے جو جن کی بنیاد ان کی آوا کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور علم کے اوپر نہیں ہے تو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ان کے پیچھے نہیں چلنا اور اگر تم چلو گے تو کیا ہوگا تم ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے تم ظلم کرنے والے ہو جاؤ وہ تو ہیں ہی ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے نبتے گا لیکن اگر تم نے یہ غلطی کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کو تو معطل کر دیا نا ان کو تو ان کا تو اب کوئی گنتی شمار میں ہے ہی نہیں اب ذمہ داری دین کے پھیلانے کی دین کو غالب کرنے کی دین کو قائم کرنے کی یہ ذمہ داری تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ بہت بڑے ظالم ہو جائیں گے تو اس ظلم سے بچنا حقیقت بات ہے بھائیو آج مسلمان اس ظلم سے نہیں بچ سکے آج مسلمان یہودیوں سلیبیوں کے نظاموں ان کو تسلیم کرنے اور اپنے ملکوں معاشروں میں قائم کرنے سے بچ نہیں سکے یہی وجہ ہے یہی اصل ظلم ہے یہی بربادی کا اصل باعث ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع فرما دیا تھا لیکن مسلمان یہ نہ کر سکے نتیجہ بالکل واضح اللہ دینا آم الف نہ ابنا اللہ دینہ آتینہ ہومل کتاب وہ لوگ کہ جن کو دی ہم نے کتاب یعنی اہل کتاب یار ہو وہ پہچانتے ہیں اس کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کما یعرفونا جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں ابناہم اپنے بیٹوں کو ون فریق امن منہم اور بے شک ایک گروہ ان میں سے لکت عمون <الْحَقَّة> البتہ چھپاتے ہیں حق کو وہ ہم اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں فرمایا جس طرح انہوں نے تحویل قبلہ کے حکم کو چھپا لیا حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل قبلہ یہ بیت اللہ ہوگا ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سب کچھ موجود ہے لیکن یہ چھپا کے بیٹھے ہیں ضد کی وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں ہاں جی فرمایا اسی طریقے سے یہ جانتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہے ہاں جی ان کے نبیوں نے ان کو بتایا ہے کہ آخر زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہاں جی ان کے یہ کمالات ہوں گے ان, کے ان کی شریعت کو ماننا لازم ہوگا ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہی اسلام کی بنیاد ہوگا یہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں ان کے نبیوں نے یہ باتیں بتا رکھی ہیں کوئی ان کو بھول نہیں ہے ان باتوں کی فرمایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے میں نہیں آئے تھے تو مدینے میں جو قبیلے یہودیوں کے آباد تھے بنو قریدا بنو قینوخوا بنو نذیر یہ جو قبیلے یہودیوں کے مدینے میں رہتے تھے سے لڑائیاں رہتی تھیں بڑی قاتل و غارت گری رہتی تھی اور ان کو ہمیشہ ہی اوس قدرت کی طرف سے بڑی تکلیفیں پہنچتی تھیں تو وہ کہا کرتے تھے بنو قریضہ کے لوگ بنو نذیر کے لوگ کہا کرتے تھے اوس قدرت کے مشرقین سے کہ بھائی قریب مسلمانوں کا وہ نبی آنے والا ہے وہ نبی آنے والا ہے ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے اور تمہارے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نبی خالب آ جائے گا وہ نبی خالب آ جائے گا تو ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارا سفایا کریں گے تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے آج جو دکھ تمہیں ہم تم ہمیں پہنچا رہے ہو اس کا اللہ ہم کریں گے تو یہ عنوانات واضح ہو چکے ہیں وہ وقت آ چکا ہے وہ نبی آنے والا ہے تو ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارا سفایا کریں گے یہ اوس خدرج کو یہودی کہا کرتے تھے مدینے کے اندر لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے پہچان تو لیا انہوں نے نشانیاں واضح تھیں ہاں? نشانیاں واضح تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لیکن حسد کی وجہ سے بغض کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا فرمایا اے نبی آپ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے لیکن آگے فرمایا بہ ان اور بے شک ایک گرو منہم ان میں سے الْحَقَّ وَهُمْ کہ وہ حق کو چھپاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ سارے سارے یہ کام کرتے ہیں اس لیے فریق کا لفظ بولا ہے عبداللہ بن سلام جیسے لوگ بھی تھے جی کمیم داری جیسے لوگ تھے اہل کتاب میں سے جو مسلمان ہوئے اور اسلام میں آنے کے بعد وہ سارے حقائق بیان کیا کرتے تھے کہ واضح کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو ہم کیسے پہچانتے تھے تو عبداللہ بن سلام اور ان جیسے لوگ جب اسلام قبول کر لیا انہوں نے تو وہ حق واضح کرتے تھے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ سارے یہودی نہیں ایسے بھی ہیں جو حق کو قبول کرنے والے ہیں ہاں ایسے بھی ہیں لیک تو الحق کا جو حق کو چھپاتے ہیں وہ ہم اور اس حال میں کہ وہ جانتے بھی ہیں الحق و مر حق تیرے رب کی طرف سے ہے من الممترین پس نہ ہوں آپ شک کرنے والوں میں سے حق ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے یہ, یہ اصول بیان کیا ہے الحق و مر تحویل قبلا کا حکم اللہ کی طرف سے حق اس نبی کا آنا اللہ کی طرف سے حق ہے کتاب اللہ قرآن مجید کا اللہ کی طرف سے آنا حق ہے شریعت محمد آخری ناسخ شریعت کا اللہ کی طرف سے مقرر کر دینا یہ حق ہے یہ سب حق اللہ نے مقرر کیا یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے فماز بادل حق اللہ دلال جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے وہ سب گمراہی ہے سب باطل تو اے نبی آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں یعنی یہاں بھی پچھلی آیت کی طرح ہی مخاطب رسول ہیں لیکن دعوت عام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے سمجھائی جا رہی ہے کہ بھائی حق آ چکا حق کے آنے کے بعد شک میں مبتلا ہونا یہ بہت بڑی گمراہی ہے تو حق جو ہے یہ شک کو رفع کرنے والی چیز ہے اور یہ یہودیوں کی خسرت تھی کہ حق ہوتے ہوئے وہ شکو و شبہات میں مبتلا ہوتے تھے مسلمانوں جب تمہارے پاس حق آ گیا تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاؤ اور آج بھی دنیا میں وہ لوگ مسلمانوں کے اندر سے بھی شکوک و شبہات میں مبتلا بہت لوگ ہیں جو تشکیل کے مرض میں مبتلا یہ جتنے پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں سوائے چند ایک کے یہ سب تشکیق کا مرض لے کے آتے ہیں برطانیہ سے امریکہ کی یونیورسٹیوں سے یہودی سلیبی استادوں سے پڑھ کے ڈگریاں لے کے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں کر کے تحقیق کے نام پر انہوں نے جو پھیلا رکھا ہے یہ باقاعدہ یہ تشکیل پیدا کرتے ہیں شک کا مرض پیدا کرتے ہیں یہ مرض جو ہے وہ بہت خوفناک مرض ہے اس لیے اس لیے بچنا چاہیے ان ان چیزوں سے وہاں بندہ جائے تو صرف اپنی تجارت کے لیے جائے لیکن ان استادوں سے پڑھنے کے لیے ڈگریاں لینے کے لیے ہاں البتہ سائنس ٹیکنالوجی ان چیزوں کے لیے تو جائے بعض لوگ مجھے پتا ہے کہ اسلامیات میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے انگلینڈ جاتے ہیں یہودی صلیبی استادوں کو گائڈ بنا کے اسلامیات کی ڈگریاں لے کے آتے ہیں اور پھر یہاں غلاموں کے غلام بیٹھے ہیں کہ اگر پاکستان کی یونیورسٹی کی ڈگری اسلامیات میں کسی نے لے لی اس کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے جو انگلینڈ کی ڈگری کی قیمت ہے وہ قیمت زیادہ کیا ہے یہ غلامی کی قیمت ہے غلامی کی ان کے ہاں ان اس ڈگری کی زیادہ اہمیت ہے جو یہودی استاد نے ڈگری دی ہے کسی صلیبی عیسائی استاد نے ڈگری کس بات کی دی اسلام کی قرآن کے موضوعات مقرر کرتے ہیں اور اس کے اوپر پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لیتے ہیں ان استادوں سے پڑھتے ہیں اور ظالمون ٹھیک ہے جو علم یہاں نہیں ہے سائنس کا علم ہے جاؤ جا کے پڑھو کوئی حرج نہیں ہے جی لیکن اپنی بنیادوں کو پھر بھی مضبوط مضبوط رکھو جی اپنی بنیادوں کو کیونکہ فیزکس میں ایسے ایسے موضوعات ہیں کہ جس کے اندر ایولیوشن کی تھوری لا کے یا اس قسم کی چیزیں لا کے وہ مسلمانوں کے اندر تشکیق کا مرض پیدا کرتے ہیں جو مسلمات قرآن نے بیان کر دیے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات اور تخلیق کائنات کے بارے میں جو چیزیں وعدے کر دی ان اصولوں پر بندے کو خود بہت پختہ ہونا چاہیے پھر ٹھیک ہے پڑے انسان گمراہ نہیں ہوتا تو لیکن جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی استاد مقرر کر دیتے تھے کہ بھئی ہم تمہیں آزاد کر دیں گے لیکن ہاں سبحان اللہ وہاں وہ ہوتے تھے جو جنگوں کے قیدی بن کے آتے تھے ہاں جی ان قیدیوں کو مقرر کیا جاتا تھا کہ تم زبان اپنی زبانیں سکھا دو ان کو جو علم تم جانتے ہو سکھا دو ان کو یعنی ان کو ان کے بارے میں غلام بن کر بیٹھ کر جب کوئی پڑھائے گا ایک آزاد انسان کو تو اس کی حیثیت اور ہوگی ایک آقا بن کے بیٹھے گا اپنے سامنے ایک غلام کو سمجھ کر جب تعلیم دے گا تو اس کی حیثیت ہی اور ہوگی فرق ہے بہت بڑا تو بہرحال یہ جو پاک مسلمانوں کے اندر تشکیل کا اتنا مرض پیدا ہوا ہے نا اس کا باعث یہ لوگ ہیں جے یہ شکوک و شبہات ہر چیز میں شک ہر چیز میں شک کوئی چیز شک سے بچی نہیں حدیث حدیث رسول کے پورے ذخیرے کو ان ظالموں نے مشکوک بنا کے رکھ دیا اب حدیث کو مشکوک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن کے سارے مفہوم کے اندر شک شروع کر دی نہیں عمل کر سکتے آپ قرآن پر حدیث کے بغیر اللہ اکبر تو فرمایا فلا تکونن من ممترین آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اس حق کے اوپر قائم ہو جائیں یہ یہودیوں کے رویے کو دیکھ کر کہ یہ کیا کرتے ہیں ان سے اس رویے سے بچ کر اپنے آپ کو ایمان پر اور یقین پر قائم کرنا ہے شکو کو شبہات میں مبتلا نہیں ہونا ہے ولی کلیہکل ہے ہوا ملیحا وہ منہ کرنے والا ہے اس کی طرف خیرات پس آگے بڑھو تم نے کیوں میں ائی نما جہاں بھی تم ہوگے یا اتب اللہ ہو لے آئے گا تمہیں اللہ جمی آ سب کو اکٹھا کر کے ان اللہ بے اللہ اللہ کلِ شن قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یہ موضوع اگلے رکو میں بھی وہی تحویل قبلہ کا موضوع چل رہا ہے یہودیوں کی خصلتیں بیان کی جا رہی ہیں حق کے جواب میں ان کے انکار کے رویے واضح کیے جا رہے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کو دیکھو وہ انکار کیسے کرتے ہیں تم نے وہ نہیں کرنا کیسے کیسے شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں تم نے ایمان اور یقین کی پختگی کے اوپر قائم ہونا ہے یہ موضوع چل رہا ہے فرمایا بل کل بجھا تن پھر اس موضوع کو دوبارہ لا کے پھر اس کے اوپر بات جو ہے وہ سمجھائی جا رہی دعوت ہے قرآن بہت بڑی دعوت ہے ایک ایک چیز کو نکھارتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن لوگ کہتے ہیں یہ بار بار بار بار یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں دیکھیے یہاں پھر تحویل قبلہ کی بات کی تو اس سے ایک نیا سبق دینا مقصود ہے وہ کیا ہے فرمایا یہ سمتیں ہی ہیں نا ہر کسی کی ایک سمت ہے جو مقرر ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو یہ ایک سمت ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو یہ ایک سمت ہے اور بیت المقدس میں بھی یہودیوں نے سخرا کی طرف روخ کرنا شروع کر دیا اس کو قبلہ بنا لیا یا عیسائیوں نے یہ بیت المقدس کے شرقی جانب کو انہوں نے اپنا قبلہ بنا لیا تو یہ مختلف سمتیں ہیں مختلف سمتیں ہیں ان کی اہمیت نہیں ہے زیادہ اہمیت کس بات کی ہے فستا بےکل نیکیوں میں آگے بڑھو ان پیسوں کو چھوڑو ان الجھنوں میں نہ پریشان ہو جاؤ بلکہ نکلو ان الجھنوں سے بچو ان اختلافات سے ان جھگڑوں سے بعد لوگ آپ نے دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ جھگڑنا شروع کر دیتے ایسے ایسے جھگڑے کھڑے کر لیتے ہیں جن کی کوئی بنیادی طور پر اہمیت نہیں ہوتی اور وہ جناب اسی کو سب سے بڑا مسئلہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اسی کو حق اور باطل کا معیار قرار دے دیتے ہیں اور اسی پر مناظرے اور بیسے شروع کرتے ہیں وقت بھی ضائع کرتے ہیں اپنا سب کچھ ضائع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہاں یہ بات سمجھائی ہے کہ مسلمانوں یہ بحثیں چھوڑو یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ نے کون سی سمت مقرر کرنی ہے مختلف سمتیں ہیں اللہ نے پہلے ایک سمت بنا دی پھر دوسری سمت مقرر کر دی یہ تمہارے کرنے کے کام نہیں ہے ان پیسوں میں تم نے تم نے الجھنا نہیں ہے فستا تمہارا کرنے کا کام یہ ہے کہ تم نیکیوں میں آگے بڑھو یہ نہیں کہا نیکی کرو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ نیکی کرو لیکن یہ کہا فستا الخیرات خیرات نیکیوں میں آگے بڑھو مسابقت کرو سابق مسابقت کروکل خیرات نیکیوں میں آگے بڑھو یہ دیکھو اپنے عمل کا, کا جائزہ لو हा? کہ تمہارا عمل کیسا ہے تم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو سبحان اللہ نیکیوں میں آگے بڑھنا اس میں ابن کثیر اور دیگر مفسرین یہ نقل کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اجر کن چیزوں کا کتنا زیادہ رکھا ہے کون سی نیکی دوسری نیکی سے بہتر ہے ایک کام دوسرے کام سے بہتر ہے صحابہ پوچھا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جواب دیا السلات کہ نماز جو اول وقت ادا کی جائے ہاں جی پھر فرمایا کہ والدین سے حسن سلوک کیا جائے کبھی ایک آدمی آکے کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو جہاد کے برابر ہو تاکہ میں وہ عمل کر کے جہاد کے برابر سوال حاصل ثواب حاصل کر لوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عجدو میں جہاد کے برابر کوئی عمل نہیں دیکھتا جس کا, عمل اس, سے جس کا عجر اس سے زیادہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے صحابہ اکرام کا رخ اس طرف ہوتا تھا کہ وہ نیک عمل کریں نیکی میں سبقت لے کے جائیں وہ نیکی کریں جس کا اجر زیادہ ہے اس کا پیچھا کرتے تھے اس پر موازمت کرتے تھے اس کے اوپر پختگی حاصل کرتے تھے یہی سبق دیا گیا ہے یہ دعوت دی گئی ہے کہ یہودیوں بد کا کام ویسے چھیڑنا مسلمانوں تمہارا کام نیک عمل میں آگے بڑھنا یہ فرق ہے نہ تکون یا تب اللہ جمیہ پہلے یہ کہا کہ نیکیوں میں آگے بڑھو دوسرے یہ کہا اپنی آخرت کا فکر کرو یہ یہودی ظالم آخرت سے آخرت کے فکر سے غابل ہو چکے ہیں ان کو نہیں احساس رہا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں قیامت کے دن کیا ہوگا اے مسلمانوں تکونو اللہ اس بات کا فکر کرو کہ مرنا ہے اللہ تعالی اکٹھا کرے گا اپنے سامنے کھڑا کرے گا حساب لے گا اعمال کا اجر دے گا گناہوں کا بدلہ دے گا یہ ان چیزوں کی فکر کرو یہ بحثیں چھوڑو قبلے کی بحثیں فلاں بحثیں فلاں بحثیں ان بحثوں کو چھوڑ کر جو حکم اللہ تعالی نے دے دیا اس پر عمل کرو جب عمل نہیں کرنا ہوتا نا تو پھر یہ بحثیں چھیڑی جاتی ہیں جہاد کرو جی اچھا جہاد یہ یہ جہاد کون سا ہے جی ہوں ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد ہو جاتا ہے علماء سے فتوال کہتے ہیں نہیں ماں باپ کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہوتا چلو چھٹی ہوگی اب جہاں بیٹھیں گے پہلے اس بات پر بحث کرو جی ماں باپ کی اجازت کے بغیر ہوتا ہے جہاد فرض کفایا ہے پاکستان آرمی جہاد کر رہی ہے تمہیں کیا ضرورت ہے مولو صاحب فتو یہ ویسے ہوتی بقیر ان بحثوں کا مقصد کیا مقصد ہے ان کا عمل کو روکنا یہ خاص یہودیوں کی خصرت تھی ان بحثوں کے اندر الجھنا اور ان کے اندر یہ یہ چیزیں نکالنا فرض کے اچھا جی جو, جو ماننا ہوتا اس پر کوئی بحث نہیں جنازہ بھی فرض کے ہے کبھی نہیں اس پر بحث کرتے تو جی فرض کفایا کوئی بات نہیں لیکن وہاں منہ دکھانے کے لیے ضرور پہنچ جاتے کبھی مولوی سے فتویٰ نہیں لیتے کہ جی میں جنازے کے لیے جانا چاہتا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے جاؤں کہ نہ جاؤں مولوی صاحب مولوی صاحب بھی ماشاءاللہ کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ فرض کفایا یا تو نہ ہی جا تو کوئی بات نہیں اپنا فلانا کام کر لے نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی بتاتا ہے ہاں جی لیکن جو کام نہیں کرنا اس کے اوپر بحثیں ہیں پوچھتے بھی ہیں پھر فتوی دینے والے بھی موجود ہیں اور مقصد اللہ تعالیٰ معاف کرے اس عمل کو رد کرنا ہوتا ہے بحسیں بحسیں اللہ تعالیٰ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے آخرت کا احساس جواب دہی یہ چیزیں جب ختم ہوتی ہیں نا تو پھر یہ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو دو باتیں بتائی ہیں یہودیوں کی خصلتیں بازے کر کے کہ ایک تو بحثوں کو چھوڑو نیک عمل میں آگے بڑھو یہودی بیسے کرتے ہیں اپنی عملی زندگی کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے دوسرے آخرت میں جواب دہی کا احساس ختم ہو گیا ہے مسلمانوں تم نے ہمیشہ اپنی آخرت کو یاد رکھ کے سامنے رکھ کے عمل کرنے کہ دنیا سے جانا ہے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں خلاصے کے طور پہ مسلمانوں کو بتائی سمجھائی ہیں ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانهو للحق من ربك وملا لا بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لالا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم خشوني وليؤتي من نعمتي عليكم ولعلكم من حس و خرجتا اور جہاں سے آپ نکلیں فبل وجہ کا بس پھیر دیں اپنے چہرے کو شطر المسد الحرام مسجد حرام کی طرف و ان الحق و میر رب اور بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ممل بے غافل تامل اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو ومن حیث و خرج تھا اور جہاں سے آپ نکلیں فبل وجہ کا پس پھیر دیں اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وہی ما کنتم تم اور جہاں بھی تم ہو فبلو پس پھیر دو تم سب وہ اپنے چہروں کو شطراہو اسی کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف لے اللہ یقون سے تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے علیکم تم پر حجت کوئی حجت اللہ دینا غلام ہوں مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے فلا پس نہ ڈرو تم ان سے بخشو اور ڈرو تم مجھ سے بل ا تم نعمتی کم اور تاکہ پورا کر دوں میں اپنی نعمت کو تم پر ولعلکم اللہ کم اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ ہاں جی موضوع وہی چل رہا ہے مسائل بیان ہو رہے ہیں ایک مسئلے کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کتنے ہی مسائل سمجھا رہے ہیں امتِ مسلمہ کو پہلی تو بات یہ کہی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں مسجد حرام کی طرف رخ کر لیں یہ جو بار بار حکم آ رہا ہے اس سے تاکید بڑھتی جا رہی ہے یعنی بار بار ذکر کرنے کا مقصد یہ تاکیدی حکم ہے اس میں اس میں کمزوری نہیں دکھانی اس میں غفلت نہیں دکھانی یہ نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر رخ ہو جائے تو ٹھیک ہے نہ بھی رخ ہو جائے اپنی کوشش پوری کرو ہاں اگر سفر کی حالت میں ہے نہیں معلوم تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا لیکن دل کے اندر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ قبلہ مسجد حرام کی طرف ہے رخ ہمارا اس کی طرف ہونا چاہیے تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو گے کسی سمندری سفر میں ہوائی سفر میں صحرائی سفر میں دنیا کے کسی ملک میں کسی خطے کسی علاقے میں جہاں کہیں بھی تم ہو گے سب کے سب کو حکم ہے ایک کو بھی حکم ہے سب کو بھی حکم ہے کہ مسجد حرام کی طرف روک کر لیں یعنی بار بار حکم دے کر تاکید بیان کرنا مقصود ہے اللہ اکبر فرمایا پھر آگے وجہ بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ کہہ رہا ہے اس کی حکمتیں تحویل قبلہ کی تین حکمتیں اللہ تعالی یہاں بیان کر رہا ہے تین حکمتیں پہلی حکمت حجہ پہلی حکمت یہ ہے کہ کوئی حجت لوگوں کی باقی نہ رہے تمہارے خلاف کوئی حجت کیا مطلب اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی شرارتی تھے وہ اندر سے تو جانتے تھے ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ مسجد حرام ہوگا بیت اللہ ہوگا یہ ان کے پاس لکھا ہوا تھا تو فرمایا کہ اگر ہم یہ حکم نہ دیتے آپ بیت اللہ کی طرف منہ نہ کرتے تو یہی بدبخت جو آج آپ کو تحویل قبرا پر اعتراض کر رہے ہیں یہ کل کہتے کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ وہ لکھا ہوا تھا اور یہ بیت المقدس کو بنا کے بیٹھے ہیں پھر انہوں نے یہ حجتیں گھڑنی تھی پھر انہوں نے یہ بحثیں کرنی تھی ہم نے یہ جو پہلی کتابوں میں لکھا تھا اسی کو حکم کو نادل کر کے ہم ان کی حجت کو ختم کر دیا ہم نے ان کی بحث کی گنجائش کو ہم نے ختم کر دیا پہلی تو بات ہے یہ ہے ہاں اللہ ظلمو منہم جو ظالم ہیں ان میں سے وہ بحث سے پھر بھی باز نہیں, آئیں گے وہ پروپیگنڈے سے باز نہیں آئیں گے ان کے بارے میں فرمایا فلا تخشو بخشو اے مسلمانوں تم ان کے پروپیگنڈوں سے نہیں ڈرنا ان کی پرواہ نہیں کرنی پریشان نہیں ہونا یہ انہوں نے تو ہر حال میں مخالفت کرنی کرنی ہے بسیں کرنی ہے پروپیگنڈے کرنے ہیں تو اس سلسلے میں یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پروپیگنڈوں سے نہیں ڈرنا چاہیے انسان کو حق کے اوپر قائم ہونا چاہیے آج جو الحمد للہ صحیح دین پر اور حق کے اوپر قائم ہیں کتاب و سنت پر تمسک کرنے والے ہیں ان کا نام آج کی دنیا میں شدت پسند رکھا گیا ہے اور جو اسلام کے مسئلہ جہاد کو جو جہاد آج اکثر مسلمانوں کے اندر ختم ہو چکا ہے جو اس جہاد کو دنیا میں ماننے اور کرنے والے ہیں ان کا نام دہشت گرد رکھا گیا ہے اور بڑے ہی پروپیگنڈے ہیں اس وقت اللہ کے دشمن یہ یہودی کر رہے ہیں سلیبی کر رہے ہیں پوری دنیا کر رہی ہے اور ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں میں سے ان کے شاگرد ان کے زر خرید اور ان کے منہجوں پر چلنے والے ان کے کلچروں کو ماننے والے وہ بھی ان پروپیگنڈوں میں شریک ہیں کہ جو دین پر تمسک کرنے والوں کتاب و سنت پر تمسک کرنے والوں کو وہ شدت پسند کہتے ہیں اور وہ جہاد کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں پابندیاں وغیرہ سارا تو یہ جتنا دنیا میں سلسلہ پروپیگنڈے کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ظالم لوگ پروپیگنڈوں سے باز نہیں آئیں گے اے مسلمانوں فلا تخشو ہم تم نے ان کے پروپیگنڈوں کی نہیں کرنی تم نے مجھ سے ڈرنا ان سے نہیں ڈرنا آج اللہ کے دشمن کیا کر رہے ہیں تمہارے خلاف کیا پروپیگنڈے کر رہے ہیں کیا منصوبے بنا رہے ہیں کیا پابندیاں لگا رہے ہیں کیا گھیرے کر رہے ہیں کیا رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں کس قدر تکلیفیں دے رہے ہیں فرمایا ان کی بالکل پرواہ نہ کرو فلا تخشو ان سے نہ ڈرو بخشونی مجھ سے ڈرو اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو ان کی ان سے ڈرنا ان کی پرواہ کرنا یہ کیا کہیں گے یہ کیا کہیں گے آج کل ہمارے جو حکمران ہیں نا کیا خیال ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں ربا حرام ہے سود حرام ہے کیا ان لوگوں کو نہیں پتا لیکن پتا ہے کیوں نہیں, کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں مانتے اپنے ملکوں میں یہ نظاموں کی اصلاح کیوں نہیں کرتے کہتے ہیں اگر ہم نے پاکستان کے اندر سے سود ختم کر دیا جی بینکاری, بینکوں کے اندر سے سود ختم کر دیا تو ہمیں کہا جائے گا کہ یہ تو بڑے شدت پسند ہو گئے ہیں بھائی یہ تو اپنے ملکوں میں اسلام نافذ کرنے لگے ہیں تو کیا کہ مغربی دنیا ہمیں کیا کہے گیے گی? یہ جو ایک گلوبل ویلج ہے اس وقت دنیا ہم اس کا ایک حصہ ہے ہم ان سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتے تو دنیا ہمیں کیا کہے گی? اس کی وجہ سے اس خوف کی وجہ سے یہ نہیں کرتے اندر سے تو جانتے کیا جہاد کو نہیں جانتے سب جانتے ہیں لیکن کر کیوں نہیں سکتے کہ آج دنیا ہمیں کیا کہے گی ہمیں دہشت گرد کہے گی یہ نان سٹیٹ ایکٹر تو تھے ہی سٹیٹ ایکٹر بھی دہشت گرد بن گئے اس خوف سے یہ جہاد کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ یہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے جو بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت مسلمانوں کا جس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے کہ ڈرو لوگوں سے ان قوموں سے ان یہودیوں سے ان سلیبیوں سے ان کے کاموں سے ان کے پروپیگنڈوں سے نہ ڈرو نہ خوف کرو اللہ اکبر مجھ سے ڈرو مسلمان ہو اللہ سے ڈرو حساب اللہ کو دینا ہے مالک اللہ ہے اگر اس بات کی اصلاح ہو جائے مسئلے سارے ہی حل ہو جائیں ولحمتی علیہ کم ہاں ایک تو تحویل قبلہ کی جو اللہ تعالی نے تین حکمتیں یہاں بیان فرمائیں پہلی حکمت کہ ہم نے یہودیوں کی حجت کو ختم کر دیا نمبر دو بل نعمت علیہ تاکہ میں اپنی نعمت کو پورا کر دوں تم پر اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات اسلام میں قرآن میں نادل ہوتے جا رہے ہیں یہ اللہ کے انعامات ہیں مسلمان ان پر عمل کریں گے عمل کر کے اللہ کو راضی کریں گے یہ اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ اسلام مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کا ان چیزوں کو اللہ تعالی نے اپنی نعمت قرار دیا ہے کیونکہ جب بندہ کسی چیز کو نعمت سمجھتا ہے پھر اس کا شکر ادا کرتا ہے اسلام کو جب انسان نعمت سمجھتا ہے نا پھر اس کا شکر ادا کرتا ہے جب بوجھ سمجھتا ہے پھر بچنے کی کوشش کرتا ہے اکمل تو لکم دینا کم بت لکم الاسلام دینا تو اسلام یہ دین ہے اور یہ دین ایک نعمت ہے اور اس کا ہر حکم اللہ تعالی کی طرف سے نعمت ہے بل اتم تاکہ میں مکمل کر دوں اپنی نعمت کو تم پر یعنی تحویل قبلہ کا حکم دے کر اللہ کہتا ہے میں نے وہ نعمت جو حکم پہلے نہیں دیا تھا وہ حکم دے کر میں چاہتا ہوں کہ اپنے انعامات کی تکمیل کر دوں تم پر یہ دوسری بات دوسرا باعث ہے اس حکم کے آنے کا ایک یہودیوں کی حجت کا خاتمہ کیا دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکمیل نعمت کے لیے ہم نے اسلام کو مکمل کرنے کے لیے یہ تحویل قبلہ کا ہم نے حکم دیا تیسری بات ولا اللہ اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ یہ تیسری حکمت ہے کہ ہدایت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کا نام ہے اور جب اللہ تعالیٰ تم چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر کے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا اب تمہارے سامنے ہدایت واضح ہو گئی تم عمل کرو گے اس بات کی پرواہ نہیں کرو گے کہ دنیا کیا کہتی ہے ان کے قبلے کو چھوڑ کر ہم نے اپنا قبلہ بنا لیا اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس ہدایت کو تم پورا کرو اس امتحان کو یہ جو تمہارے اوپر آنے والا امتحان ہے اس امتحان کو تم پاس کرو اور اللہ تعالی کی جنت میں اپنے ٹھکانے کرو بلا اللہ کم تحت <دُون> یہ تیسری حکمت اللہ